بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلامہ ربو محمد ص اللہ علیہ وسلہ لہنوئ بدو محمد ص اللہ علیہ وسلہ لہنوئ بدو محمد صلاح الحسلہ گیارہ عرس سرکار مفصر اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت جانشین اعلی حضرت حضرت مولانا محمد ابراہیم رضا خان صاحب جیلانی میاں رحمت اللہ علیہ شیخ التفسیر و شیخ الحدیث بریلی شریف آپ کی ولادت کی خوشی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قوس و خواجہ کی کرامت علیہ رسول کی امانت شیخ الاسلام المسلمین امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا بر الوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضور دلالمیہ پیدا ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے پوتے کو دیکھا بہت خوش ہوئے بشرت علم وم خلافت بی عطا فرمائی اور اعلیٰ حضرت نے جو اپنے بڑے صاحبزادے حج اسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے کہا تھا حامد و منی من, من حامد کہ حامد مجھ سے اور میں حامد سے ہوں سلسلہ اولاد ہندوستان میں آج جتنی بھی اولاد اعلیٰ حضرت مرکز عل سنت میں وہ سب حضور دلعمیہ کے اولاد ہے آپ کے اعلیٰ حضرت كی دعا سے حضور دلعمیہ کی پیدائش ہوئی سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم کونین کیلکم صفا جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہی کرم میں امام اہل سنت نے یا ریزا پیش کیا کہ کی میرا بیٹا حج اسلام ہے اور حض اسلام کی بھی کوئی اولاد ہو دعا فرمائی دنیا میں فقیر حقیر محمد منان رضا منانی عالم اسلام میں جاتا ہے بتاتا ہے کہ جو حضرات بیٹا چاہتے ہیں وہ یہ شعر یاد کر لیں اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی اس دعا سے ہمارے والد مسجد سرکار مفصر اعظم جنالم صاحب پیدا ہوئے اول درشیف کیوں درشیف کبھی مردود نہیں مقبول ہے آخر میں درشیف بیچ میں اپنی دعا مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کا شعر یاد کریں اور اول آخر میں درشیف پڑھیں وہ درشیف وہ پڑھیں جو میرے والد ماجد سرکار مفصر اعظم ہند مولانا ابراہیم رضا صاحب نے جاری فرمایا مجھے سفر میں لے جاتے خود بھی پڑھتے مجھ سے کہتے پڑھو تو میں بھی پڑھتا تھا اللہ کا فضل و کرم ہے آج دنیا میں شیف کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین مثلاً اعلیٰ آل حضرت کے ساتھ پیغام امام احمد رضا کو عام کرنے کے لیے عید الرشیف پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ رب محمد صلی صئی مسلم نہ اس طرح سے میں پڑھتا ہوں اس کو یاد کر لیں اول درشیف اور بیچ میں دعا رکھیں سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمارے لیے اللہ رب محمد صلی الِ وسلم نہنو عباد محمد صلی الِ وسلم یہ میں عمل ہمیشہ لوگوں کو بتایا الحمدللہ رب العالمین اس کی پڑھنے کی برکت سے غلام محمد بیٹا ان کے گھروں میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو مقبول فرمائے الحمد رب العالمین اور زبان رضا کون ہے وہ حضور مفسر اعظم کو اللہ حضرت نے یہ خطاب دیا کہ یہ میری زبان تو زبان رضا لبا کے تلے ثنا کھلے زبان رضا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ حضور مفسر اعظم ان کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے ماشاء اللہ حضور مفصر اعظم کی اولاد میں رہانے ملت تنویر ملت تاج شریعہ قمر ملت اور فقیر قادری محمد منان رضا منانی باقی اولاد در اولاد الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ یوں ہی پھولے پھلے یہ رضا کا چمن یوں ہی پھولے پھلے یہ رضا کا چمن اور مسلک کہ اللہ حضرت کام کرنے کی توفیقہ فرمائے کام وہ لے لی لیجیے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہونا میرے رضا تم پہ کروڑو در میرے بھائی تاجا مولانا نخترزری اپنے والد ماجد سرکار مفصل اعظم کی شان میں منقبت پیش کرتے ہیں ہامیے دینی خدا تھے شاہ جیلا نی میاں ہام خدا تھے شاہ نی میاں بلیہ خدا تھے شاہ حجیلا نیمیاں بلیا کی مردے خدا تھے شاہ حجیلا نیمیاں میے دین خدا تھے شاہ حجیلا نیمیاں میاں مسل گل ہنگام رخ خت مسکراتے ہی رہے پے کرے سب رو رضا تھے شاہ حجیلا نیمیاں پے کرے سب رو رضا تھے شاہ حجیلا نیمیاں چل بسے ہم کو دکھا کر راہ خلد کی دین حق کے رہ تھے شاہ جیلا نیمیاں دین حق کے رہنما تھے شاہ جیلا نی ہجر کی نا ہجر کی لائے نا تا آخ جاہی جی ملے آشق خیر الوراتے شاہ حجیلا نی میاں عاصق خیر الورات شاہ حجیلا نیمیاں ان کے ہر ارشاد سے ہر دل کی ہوتی تھی جلا مظہر شان خدا تھے شاہ حجیلا نی میاں مذہت شاہ حجیلا نی سب کچھ نچھا راہ حق میں کر گئے کیسے مخلص پیشوات شاہ حجیلا نی کیسے مخلص شاہ جیلا نی ہم کو بن دیکھے تمہیں اب کیسے چین حضور تم شکی بے شاہ حجیلا نیمیاں صبر و تسلیم و رضا کی اب ہمیں توفیق دے تیرے بندے اے خدا تھے شاہ حجیلا تیرے بندے اے خدا تھے شاہ حجیلا شو کیسا ہے یہ برپا غور سے اختر سنو پرتوے اہم دوراتے شاہ حجیلا نیم پرو تبے رضا تھے شاہ حجیلا نیم پرو رضا تھے شاہ حجیلا نی یا اللہ یلحمہ یا الحمۃ تو کریم اہل سنت کبیڑا پار فرما سنیوں کی مدد فرما تمام مسلمانوں کی پریشانی ظُر فرما جامعہ نوریہ رضویہ بری الشیف کی تمام مددگاروں چاہنے والوں پر فضل و کرم فرما یا اللہ تو کریم قہیم فقیر قادری محمد منان رضا منانی درگاہ اللہ حضرت بری شریف فیمان اللہ فیمان رسول اللہ فیمان شیخ السلّۃ وسلم علیکہ رسول الله